تم فرماؤں میں منع کیا گیا ہوں کہ انہین پوجوں جناؤ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمے کے حضور گردن رکھوں